بسم منكم كما من, قبلهم. ولا لهم دينهم لهم. ولا من خوفهم لا لهم بعد قبل یا مومن کفرآبادی کام کفر خان سے اللہ تعالیٰ تم سے جو ایمان والے ہیں اور جو اچھے عمل والے ہیں وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو سرزمین میں خلافت ادا کرمائے گا جیسا کہ اس سے پہلے کون کو بھی اس نے کیا اور ان کے دین کو جس کو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 بات جو ادھوری رہ گئی تھی اس کو پورا کر لوں مناسب کیا کہ وعدہ جو ہے غلبے کا اسلام سے اور مسلمانوں سے دو شرطوں کے ساتھ ایک تو مسلمان ہے اور ایک تو ملک ہے اور وعدہ یہ ملتے یعنی مسلمان کا ویسے مسلمان کے نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے تو اسلام کے ہے اس آیت کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جیسا اس سے پہلے جیسا لائق مقام دے چکا ہے تو اس آیت کو ہم بہتر طور سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہیں. آج تھوڑا میرے تکلیف ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور سورہ سخت جو اس کے ساتھ آیا اس کو تقسیم کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی اور اس کا شاہ نزول جو ہے یعنی غزوہ اعزاب کے بعد جیسے میں نے افیات کیا تھا یا دیتا ہے. تو غزوہ اعزاب میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف تمام جتنے بھی دشمن تھے یہود تھے رفان کے قبائل قریش کے قبائل سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر آ گئے تھے پوری طاقت متحدہ طاقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف آئی تھی اور ہر طرح کی تھی یہ مخالفت اعزاب میں ایسا بھی تھی کہ حرور اغوس پر نفسیاتی حملے بھی کیے گئے تھے اس وقت جو ہے حضور اغوسم نے نکاح کیا تھا جناب جانب اللہ دوسلسلے میں آپ کو یعنی پروینڈے کا موضوع بنایا گیا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 ان حالات میں بڑی اقتصادی پریشانیاں تھی مسلمانوں کی اور ناکامندی بھی تھی مسلمانوں کی اس ٹائم اقتصادی اور ان حالات میں یہ غزب آزاد ہوا اور غزبۂ عزاب ہونے کے بعد جب اس میں شکست فاش ہوئی دشمنوں کو تو دور وغیرہ نے اشار فرمایا تھا کہ اب آج کے بعد سے اسلام اور ملت اسلام وادے بن کے جائے مغلوع گی مغل ہو نہیں آئے یعنی آج ہم بڑھیں گے آج ہم بھی گھومنے آئے یہ آپ اشار فرمایا تو پھر یہ آئے تو غز آزاب کے پس منظر میں نازل ہوئی آئے اذاب ہزب کی جمع ہے ہزب کہتے ہیں لشکر کو اذاب بہت سے لشکر سارے اکٹھے ہو کے آ تھے مسلمانوں کے مقابلے اتفاق سے آج بھی ہم ایک غزل آزادی میں ہیں اس وقت جو مسلمان و ملت ہے وہ ایک غزل آزاد کے سامنے چلے گی اس لیے اس آیت کے لیے ایک شائن رز الحمد دستیاب ہے اس وقت سمجھنے کے لیے تمام دشمن جو ہیں اس وقت ہمارے خلاف صفارہ ہیں ساری دنیا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ بھی اپنے کام پہ ہم بھی اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی پر ریپائنٹ کیا ہے ہمیں منصب پر نافذ کیے گئے جسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کیا بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن کریم نے بتائی ہے وہ یہ کہ دو بار یہ اٹھے اور دو بار گرے قرآن شریف کی پذہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی عیسائی سے کہا ہے اور آخر میں ان کا انجام جو ہے اس کو بتایا چونکہ حضور اقبص نے شادی فرمایا نہ کہ اس امت کو سارے وہ حالات پیش آئیں گے جو بڑی عیسائی کو پیش آئیں گے. یہ تربی شریف کی حدیث ہے جناب انصب سے نوایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حزبت نالی بن نالی یعنی جیسے جودی کا تلہ بالکل ایک سا ہوتا ہے دونوں جودی کے تلے ایسے بڑی عیسائی اور یہ امت مسلموں بالکل ایک ہیں سارے معاملات جو اس کو پیش آئے وہ اس کو بھی پیش آئیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بنی اسرائیل کے سامنے آئی ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے بھی آئی ہیں اور جس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیابی دی ہیں اس طرح سے لی تو بنی اسرائیل کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں امت مسلم کو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آنے والا ہے تو یہ قرآن کریم کی عائد ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا کہ ہم تم کو دو مرتبہ دو مرتبہ جو ہے تم شرارت کرو گے لطف سد الفی ال نہیں بلاتا علوم کبھی ابا دو مرتبہ سر اٹھاؤ گے دو مرتبہ تم جو ہے بگڑ ہو گے تمہارے حالات فساد والے ہو جائیں گے فیضاج آباد علاما باس نے علمی باد اللہ اولی باسین شدید نے فضا سو کدالت دیا ہو پھر پہلی مرتبہ ہم تمہیں جھٹکا دیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے کچھ جو تمہیں بالکل دیس نکالا دے دیں گے تمہیں برباد کر دیں گے کو مکان عظم پورا یہ ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا یہ ہو کر رہے گا بری اسرائیل سے کہا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضل اور میں نے تم کو تمام جہان میں سب سے اونچی قوم بنایا ہے فضیلت بخشی ہے تمہیں جو, جو امت مسلمہ سے حضور اقبص کی امت سے کہا گیا وہ بنی ساحل سے بھی کہا گیا تم تم خیرہ محمدین وہ خیرت ہم سے کہا گیا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو جو ایک منصب پر ڈیپورٹ کی گئی ہے ایک منصب پر معمور کی گئی ہے تمام دنیا میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہم نے تمہیں معمور کیا ہے ڈیوٹی پر لگایا ہے اسی ڈیوٹی پر لگایا تھا بلی اسرائیل قبی اللہ تعالی نے اور چونکہ وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے لہذا ان کو برطرف کر کے اور ان کا ان کے جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کو بھی برطرف کر کے خانہ کعبہ کو نیا طبلہ مقرر کیا گیا اور اس امت مسلموں کو ایک نئی گیا تاکہ اس ذمہ داری کو اس جھنڈے کو یہ اٹھائے قرآن کریم کا پندرہواں پارا اس میں اللہ تعالی نے کہ قدینہ الا بنی اسرائیل ہم نے بنی اسراہیل کیوں لی یہ بات لکھ دی تھی کتاب میں لطف سید دو مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم بہت فساد میں پہنچ جاؤ گے بڑا سر اٹھاؤ گے فیضا جاواد الاما باس نہ علق میں عبادل علی باسین شدید نے فضاث اور اس کے بعد ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائیں گے جو بڑی طاقت والے ہوں گے اور وہ تم کو تمہارے ملک میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور یہ ہو کر رہے گا پکانے والا ملک ضمہ حضرت نہ قدرت علے ہی وہ احمد ناگ میں بنی نے وہ جالنا کو اکثر نہ کیا پھر تمہارا عروج کا دور آئے گا بہت تمہاری تعداد بڑھ جائے گی بہت تمہارا مال بڑھ جائے گا اور بڑی طاقت والے ہو جاؤ گے ان آسنتم آسنتم لینفی کو ان ساتھ میں کھولا اچھے ہو تو اپنے لیے برے ہوگی تو اپنے فیضا جا براد الآخر یسوع اجب حکم دوبارہ تم برباد ہو جائے تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے اور تمہاری مسجد بھی چھن جائے گی بلی الفسیدہ ماں دخل و رطیم بلی اتب دو مالو ترتبہ بربادی اور دو مرتبہ عروج تمہاری تقدیر ہے جیلر آسا اور ابکم یا مرضی اپیل اللہ تعالیٰ تم کو دے یعنی حضور ابو کی تشی باوری جو ہے ایک مرضی اپیل ہے بنی اسرائیل کی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 چھ لاکھ لوگ ایک ہی دن میں قتل ہوئے اور تمام انہیں اہل قبضہ کر لیا گیا اس کے بعد پھر ایک عروج کا دور آیا ان کا کافی عرصے تک ان کی شاندار تاریخ عروج کی رہی بنی چاہیے اس کے بعد یہ قلدانی کے ہاتھوں رومیوں روبیوں کے ہاتھوں پر بات اور بری طرح سے تحت کیے گئے سب کچھ چھن گیا بیت المقدس وغیرہ بھی ان کا چھن گیا بعد میں جناب عمر فاروق اللہ اور اسلام نے مسلمانوں نے ان کو بیت المقدس واپس کیا ان کے ہفتے میں یہ ہوا اس دور میں ان کو ملا سارے خوب بحال کی گئے تو دو مرتبہ تباہ برباد ہوئی اب اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل کسی ہم کو جو ہے مشابہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زوال ہمارے تاریخ میں بھی پیش آنا ہے بنی اسرائیل کا دو مرتبہ عروج دو مرتبہ زوال تو پورا ہو گیا حضور علامیہ وسلم کے تشریف آوری تک اب اس کے بعد یہ تیسرا اسٹیج ہے یعنی بربادی کا مکمل بربادی کا اسٹیج کہ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو ہم تم کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے اس اسٹیج میں چل رہے ہیں یہ وہی نہ تم اردنا جامن جامل یعنی اگر اس مرسی پھر سے فائدہ نہیں اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر تم برباد کر دی جاؤ ہمارے ساتھ یہ دو اسٹیج ہمارے ساتھ مسلمانوں کا دورہ عرص تو وہ تھا جب حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سلم اس کے پاس صحابہ کرام جو ہے ایک آندھی طوفان کی رفتار سے تمام دنیا میں پھیلتے چلے گئے کوئی بھی ان کا کوئی پہاڑ کوئی دریا ان کا راستہ نہیں روک سکتا ہجت الوداع سے جب روانہ ہوئے گھوڑوں کے پیٹ پر بیٹھ کر تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں تھی جو ان کے گھوڑوں کو روک, روک سکے تیس چالیس سال میں تمام دنیا پہ آندھی طوفان کی طرح چھا گیا جغرافیاں بدل دیا تاریخ بدل دی لیکن اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا دور زوال آیا برباد ہوئے خلافت بازیاں ختم ہوئی اور بغداد کا سکوت ہوا اس کے بعد پھر دوسرا تاطاری کا تاطاروں کا فتنا اٹھا بارہ سو اٹھاون میں اسی بغداد میں اتفاق سے بغداد ہی مدکز رہا مسلمانوں کو دونوں بار زوال کا اٹھا بغداد سے اس کے بعد سن بارہ سو اٹھاون میں طبی طے ہو گئے اب اس کے بعد مسلمانوں کا جو دور عروج آیا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 اب اس وقت جو ہے ہم تمام دشمنوں کی عزت میں ہیں یہ ہم اپنے زوال کے دور سے تمام دشمنوں کا جنہیں بنی اسرائیل سے ہم ٹیلی کرتے ہوئے جائیں تو آج ہم وہاں ہیں جہاں بنی اسرائیل جو ہے کلدانیوں کے ہاتھوں پھٹنے کے بعد تھے آج ہم وہاں اس اسٹیج میں ہیں اللہ جہنم علی کافی حسین وا نزی ادنا ابھی ہم عذاب اکبر نہیں دے رہے ہیں ابھی تو عذاب ادنا دے رہے ہیں یعنی ہم ابھی سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن وہ تحت کرنے والا استثال اور برباد کر دینے والا ختم کر دینے والا عذاب ابھی تک ہم نے نہیں دیا ہے نہ یہود کو دیا ہے نہ مسلمانوں کو یہ جو ہے یہ ٹیم جو دو دونوں کام کر رہی ہیں وہ ٹیم چل رہی ہے یہ مسلمان جو ہے جیسا میں نے کہا ایک منصب پر ڈپوٹ کیے ہوئے ہیں ہم ایک اللہ کے کلمہ سربلند کرنے کے بنی عیسائی سے چھین کر ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے دین کے خادم اور تمام دنیا میں اس کو سربلند کریں اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جیسے بن عیسائی کو سب کچھ دیا تھا بن وسلوا دیا ان کو صحرائے سنا میں تمام دولتیں اس کے لیے دے دی تاکہ وہ یوں نہ کہہ سکیں کہ تیرے دین کو پھیلانے کے لئے وسائل ہمارے پاس نہیں تھے اس کلمہ سربرند کر دیں ویسے اللہ نے ہمیں سونا دیا ہے ہمیں تیل دیا ہے ہمیں پیٹرول دیا ہے ہمیں تمام دنیا کے آبی وسائل دیے ہیں گرم پانی دیا ہے ہاٹ واٹر دیا دنیا کا بہترین آباد علاقہ دیا ہے ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اس منصب کو ادا کرنے کے لئے وسائل نہیں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 اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں دنیا جن چیزوں کو ترستی ہے وہ سب اللہ نے ہمیں دل کھول دیتی ہے سب کچھ ہمیں ادا کیا ہے اب اگر ہم اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کرتے ہیں تو ہم جتنی بھی سخت ادا کم اللہ کی طرف سے جتنا بھی سخت پنشمنٹ ہم کو ملے وہ کم ہے کیونکہ مانی ایک آدمی ایک ڈیوٹی پر ہے کوئی آدمی کانسٹیبل ہے پولیس کا یا سپاہی ہے فوجی ہے کسی ملک کا اور دشمن کی طرف سے لڑنے لگے اگر تو اس کو سخت سخت سزا دی جائے گی سپاہی چوری کرنے لگے اگر تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی معافی کا مستحق نہیں ہے <tans> ڈاکٹر جو ہے اگر تعاون کی دوا بانٹنے لگے اور تاؤن پھیلانے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی انعام نہیں ملے گا اس کو محکمہ صحت کی طرف سے تو ہم اگر ایک منصب پر معمور کیے گئے ہیں اور ہم اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم تو بڑی سزا کے مستحق اور اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا اگر ہمیں تو یہ کرم ایک مرضی اپیل ہے اللہ کے رسول کا سبقہ ہو سکتا ہے جو, جو ہے اگر ہمارا وجود برقرار ہے اور اللہ تعالیٰ اگر شاہ کو ہری رکھے ہوئے تو شاید اس میں نئی قبل پھوٹنے والی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہری رکھے ورنہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب اکبر ہمیں دیا جاتا یعنی ہمارا استحصال کر دیا جاتا ہمارا لیکن حالات کی ترتیب سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار ہم کو وہ عذاب اکبر ان یہود کے ہاں سے نہ دلوائے گئے کیونکہ پچھلی قوم جو ہے اس کے ہاتھ سے اسمنال اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو جیسا کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس دور میں آپ دیکھیں کہ ابھی دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ہٹلر نے جو ہے گیس چیمبر بنا منا کے کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں ان یہودیوں کو ایسے ڈالے جاتے تھے یہ پٹکوں پر لاشیں کی جاتی تھیں اور اس کے بعد کاٹ کے کترا نے گھر کے اور اس جو ہے کولتا بنا کے نکال دیا جاتا تھا گیس چیمبر بنائے گئے تھے بہت بڑی تعداد ان کی پچاس فیصد زیادہ کی تباہ برباد ہو گئی تو وہ تباہی جو اس لاس اسٹیج میں ان کو اوپر آ رہی ہے وہ اللہ تعالی کی ارشاد کے مطابق تو وہی منصب وہی ذمہ داری جو ہمیں دی جی گئی ہے تو یہ سارے مراحل ہمارے پر بھی آنے ہیں اگر ہم یعنی ایک خطرناک بات ہے یہ لیکن حضور کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کی عائد کی روشنی میں یہ امت جو ہے اپنے آپ کو اس وقت اللہ کی ناراضگی کا مذاہب بنا چکی ہے اللہ کی رضامندی کا نہیں پوری دنیا میں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 تو اس غزب عذاب سے ہم پار نکلتے ہیں تو کس پوزیشن میں نکلتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وعدہ آخر کس روپ میں ہمارے لیے پورا ہوگا فی الحال تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی اشارے دیے تھے کہ ہم سیاسی اعتبار سے بھی اس وقت ساری دنیا میں ٹارگٹ ہے جذباتی اعتبار سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی جذباتی اعتبار سے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو تین جذباتی سچمے ہیں اللہ یعنی قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ وسلم اور خانے کعبہ یہ تینوں جو ہیں دشمنوں کی دسترس میں اس وقت ہیں یعنی سازشیں چل رہی ہیں حضور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کے دل کو احترام نکالنے کے لیے اور حضور اک وسلم کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو مسلمانوں کے لیے لائحمن لامن دینے کے لیے پوری جی سازش ہے خانے کعبہ خود دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے اس وقت ہمارے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 کئی زبانوں کا ملغوبہ ہے مجموعہ ہے جس کو عربی کے نام سے آپ جانتے ہیں وہ عربی نہیں ہے قرآن کریم کی عربی کو تو اجنبی بنایا جا رہا ہے جیسے اور کتابیں اور زبانوں کی کتابیں ڈیڈ ہو گئیں مر گئیں جیسے لیٹرن یعنی جیسے سریانی زبان نہیں رہی آرامی زبان نہیں رہی توریت کی جیل کی زبانیں نہیں رہیں وہ چاہتے ہیں قرآن کی زبان بھی اسی طرح سے ختم ہو جائے تاکہ جیسے یہ کتابیں داستان پاری نہ ہو گئیں ایسے قرآن کریم بھی پرانی ہو جائے یہ سب کچھ سازشیں ہیں اور میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پھر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 ہمارے ہاں جو ہے یہ ہوا کہ تمام جو نظام دنیا میں چل رہے ہیں ان سب کے لیے دلائل ہمارے لوگ فراہم کرنے بھی لگے میں لگے ہوئے جو سچے اسلام کو قرآن کو پیش کرنے والے ہیں وہ تو فضو کی زد میں ہیں ان کے تو بچاروں کو نکلنا ہی مشکل ہے لیکن جو اسلام کو دھڑیات تو منڈی میں بیچ رہے ہیں ان کی چاندی ہے تمام دنیا میں اسلام کو اسلام سے اب معتدل اسلام کے نام سے ہمارے وحید خان صاحب کے اسلام کے نام سے اسلام کا مقابلہ اسلام سے نہیں کرایا جا رہا ہے اسرار صاحب جیسے لوگ بچارے جو اسلام کی سچی تعبیر پیش کرتے ہیں جودی جٹھاتے بھرتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ان کا بیامر کے پور سے پہرے پھیرے کو لیکن جب اسلام کو قابل فروخت منڈیوں میں بنا کے لے آئے تو شالے ہیں اور انعام ہیں اور کاریں ہیں اور ہوائی جہاز ہیں اور بڑے بڑے دورے ہیں اور اعزازات ہیں سب کچھ ہیں زمین کو بیچیے تو سب کچھ ہے ساری کچھ ہے سب کچھ مل ہے تو یہ ہے اسلام کو اسلام سے لڑانا یعنی ایک جالی اسلام نقلی اسلام جس میں الفاظ اسلام لیکن اسلام کی اسپرٹ نہ ہو ایک تو, تو سازش ہی ہے تمام جو چل رہی ہے ابھی اسلام کے اندر سے روح کھینچ لو جو مقامت کی ہے جو مقابلے کی اسپرٹ ہے وہ کھینچ لو ایک سازش ہی ہے پھر مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی سازش ہے تمام دنیا میں اب دیکھیں ٹرکی میں فوج اسلام عوام اسلام کو پسند کیا عوام لائے 97% پرسینٹ لوگ اسلام کے لیے وہ جو امریکہ جو جمہوریت کا علم بردار بنتا ہے اس نے یہ نظارہ دیکھا کہ ستانوے فیصد لوگ اسلام چاہتے ہیں لیکن وہاں کی فوج سے کچلوا دیا یہ ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑانا الشزائر میں ٹھیک یہی ہوا کہ وہاں پر جو ہے ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ اسلام کو لوگوں نے وہ اسلامی پارٹیوں کو آگے بڑھایا وہاں کی فوج نے کچل دیا اسلامی فوج نے یہ پاکستان میں ہوا پاکستان میں اسلام کے نام کے اوپر ایک فضا بن کر آئی تو فوج کھڑا کر کے فوج سے کچلوا دیا یہ ہماری فوج کو ہمارے عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہر اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام پیش کرتے جالی اسلام پیش کر دیتے ہیں ہر چیز کو کاٹنے کے لیے یہ ایک ظاہر ہے اس کی ڈور اوپر سے ہلا جاتی ہے نہیں اور پھر ثقافتی پر جیسے میں نے کہا نوجوان کے اندر سے اسپرٹ نکال دیجئے اور اسپرٹ سب سے بڑا جو پرانا آئٹم ہے شیطان کا وہ وہی ہے عورت عورت اور برہنگی اور فوائشی پرانا آئٹم ہے جنت سے آدم کو نکلوایا اسی طرح سے اور ہم کے کپڑے تلوا دیے یہ برہنگی اور عورت کو استعمال کرنا یہ پرانا آئٹم ہے اسی کو استعمال کر رہا ہے شیطان تمام دنیا میں آج ہمارے نوجوان کو برباد کرنے کے لیے ایسا میں نے کہا ایک کاسمیٹک کلچر ہے ملبوسات کا کلچر ہے کیسے کیسے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں کیسے کیسے فیشن ہو رہے ہیں کیسے کیسے کاسمیٹک سے استعمال کی جا رہی ہیں میک اپ ہو حرام کی تمیز سے بے نیاز ہماری خواتین جو ہیں حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز اب لگے اسی یعنی مارکیٹ میں جو لبسٹک اویلیبل ہے اس میں باقاعدہ خنزین کی چربی استعمال کی جاتی ہے ہماری خواتین اس کو ہوٹوں لگا کر فخر محسوس کرتی ہیں سرخ ہو جاتی ہیں اب اس میں جو ہے حلال و حرام سے آپ کے اس کے بعد کم سے کم رونمائی کا شوق تو پیدا ہو جاتا ہے جس نے دو گھنٹے میک اپ میں لگایا ہیں اسے دکھایا کیوں نہیں وہ دوسرے کو اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا بھی خاص خیال نہیں رہتا یعنی ہر چیز کی کوئی باؤنڈیشن وہ ہو جاتی ہے نا یعنی ایک کے بعد دوسرے کانٹے جڑا ہوتا ہے ہر چیز سے پھر یہ کہ سیاسی سطح پر جو ہے ہم کو انوالو کرنا ہماری خواتین کو انوالو کرنا اس کے لیے ہمارے علماء کرام اتنے عقل مند ہیں کہ خود مطالبہ فروا لیں کہ تیس پرسینٹ ہماری بھی پر خواتین ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھر ہمارا کلچر جو اسلامی معاشرت سے دور ہو جائے یہ سب ثقافتی حملہ ہے جو ہمارے پر ہو رہا ہے ہم اپنے سوئی سے اپنا کفن خود سی رہے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 اس کے بعد انگڑائی لی انگریزی غلامی سے تو برہمن کی غلامی میں کچھ لوگوں نے دھکیل دیا ہمیں اب نئے دور میں پیدا ہوئے ہیں کچھ لوگ تو برہمن سے نکال کر ہریجن کی غلامی میں ڈالنے کی کوشش میں مقامی قیدت بدل جائے ہمیں تو غلامی رہنا ہے ہمارے دانشمانوں کی سیاست یہ ہے کہ یہ نہیں دو ہر روز بدلیے اپنا آقا اور آپ تو غلام کرنا ہے یہ بھیک کی سیاست یعنی بھی کھک مانگنی کہاں سے بھیک اچھی ملے گی ہمیں کہاں سے ہمیں بھی اچھی ملے گی اور جہاں دیکھا کچھ دن کا غلامی کی اب کاس نے جب دلخور کے بھیگ نہیں دی تو آپ کسی اور طرف بھیگیں گے یہ دکھانے کے لیے آگے چڑھے گی بتائیے اتنا ہی تھا ہمیں تو بھی کھ مانگنی ہمارے پاس کوئی مشن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے ہم کسی پیغام کے دائی نہیں ہے ہم دنیا کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہم نے تو نہیں وہ بے گردی کر اپنایا کہ جو نگیٹو پالٹکس بھی انڈیا میں کی ہم وہ یہ کی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمیں یہ نہیں ملے گا ہمیں وہ نہیں ملے گا بھیگ کا ٹکڑا نہیں ملے گا تو ہم دوسری درپے چلے جائیں گے بہت بھیگ دینے والے ہیں جیسے کوئی طوائف ہوتی ہے سرکار انعام نہیں دیں گے تو کوئی اور شوقین آ جائے گا میرے دروازے پر یہاں یہ ہماری پارٹی کچھ نہیں کہ اسلحہ اللہ نے ہمیں کوئی ذمہ داری دے بھیجا ہے دنیا کو ہم بھی کوئی مینیفیسٹو دے سکتے ہیں ہم بھی کوئی دنیا کو پیغام دینے والے لوگ ہیں ہماری اپنی کوئی پہچان ہے کوئی وجود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 یہ دنیا دار الجزا تو نہیں ہے العمل ہے افراد کے لیے العمل ہے قوموں کے لیے الجزا ہے یہ قوموں کے لیے دار قومیں بھگتی ہیں اپنی غلطی کی سزا اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد کو ایک افراد سے اقماس تو کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت سکتی گناہوں کو معاف اللہ تعالی جو ہے قوم کے گناہ کو معاف نہیں کرتا, کرتا لیکن ہم بحثے سے مجموعی گناہ گار ہیں ہم بحث سے مجموعی پوری دنیا میں گناہ گار ہیں ہمارے ہاں جو اسلام کے دعوے دار بن کے اٹھے ان کو غیر مسلموں نے نہیں ختم کیا خود مسلمانوں نے ختم کیا مسلم میں کتنی طاقتور اسلامی تحریک تھی انڈونیشیا میں کتنی جہاں بھی کیا مسلمانوں نے کیا مسلمانوں تحرت اب کیا یہ ہمارے جمال عبد الناظیر صاحب تھے یہ ہمارے انور الساد صاحب تھے برباد کرنے والے غلم و ستم کے طوفان توڑنے والے اللہ تعالیٰ کے قہر و غزب کو دعوت ہم نے خود دی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چڑھا رہے تھے حقیقت میں.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 ادا کرنا ہے تو یہ حالات ہیں جن حالات میں بس جی رہے تمام دنیا میں, کی میں, میں نے آپ سے کیا کہ میں کیا یہ, یہ تو نہیں کہا جا سکتا پرانی پر قریب عید میں نہیں کہہ سکتا لا قریب جس کے وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں قریب ہے وعدے یا دور ہیں میں تم سے کہہ نہیں سکتا یہ تو اللہ کی حکمت اور اللہ کے بنا ہوئے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 کیملزم نے کہا کہ سارے انسان مساوات ہے جمہوریت نے کہا کہ سب کو مشورہ دینے کا حق ہے یا کیپٹلزم نے کہا کہ بھائی ہر آدمی کو اپنی محنت کی کمائی کہانے کا حق ہے سارے, سارے انسانوں میں برابر کا نظریہ یا یہ اینٹ پتھر کے خداوں کو نماننے کا نظریہ یا معقولیت یا نیشنلزم جو سو سوچ سمجھ کر عقیل کو کلام میں لانے کی بات یا توحید کی بات جو دنیا میں آج ہے کہیں بھی تو یہ اثر ہے اسلام کا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 نہیں جا رہا پیڑوں کو نہیں پوچھ رہا جانوروں کو نہیں پوچھ رہا آدمی کو بھوت پریت و جنات ان باتوں پہ یعنی بھوت پیڑوں پہ ان چیزوں, ان چیزوں پہ آدمی یا دیو مالا پہ یقین نہیں کر رہا ہر آدمی اینلس کر رہا ہے آدمی میں اسپرٹ آئی انکوائری پیدا ہوئی کس نے اسلام نے دی ہے یہ سورج یہ چاند تحقیق ہو رہی ہے آج اس کو بار, اس کو ماتا نہیں مان رہا کوئی ورنہ ابھی تک تو چیچک کو بھی ماتا کہتے تھے لوگ یہ تو اسلام نے سکھایا کوئی ماتا نہیں ہے بلک ریسرچ کرو سخ کرو، لگو معافی سماج میں معافی لاؤ یہ زمین ماتا کہاں سے آئی یہ تو تمہارا پیڑ آتی ہے یہ تو جو ہے تمہاری کھیتی کے کام آتی ہے ماتا واتا نہیں ہے یہ اے ماتا تو بھر کے پیشاب کر کو سو بیٹھ کے اور یہ سب ماتا واتا نہیں ہے کوئی چیز بھی چیچک بھی ماتا نہیں ہے اور یہ چندرما بھی ماتا نہیں ہے. اب ماتا ہوتا تو اس میں جہاز کے سے اتر جاتا جا کے اسلام نے سکھایا یہ سب تمہارے لیے تسخیر کا موضوع ہے عبادت کا موضوع نہیں ہے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 یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن بلاخری انسان کی سوچ کو پہنچنا وہی ہے اسلام کی طرف یہ جھجھکتا ہوا اظہار ہے یہ مسلم قوم کی جو تیاری ہے یہ ساری اور یہ مسلم عوام کے اندر جو ذہنی بیداری ہے یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ اسلام کا مستقبل روشن ہے اور اس کی سرزمین کون سی ہوگی اور اس کی شکل کیا ہوگی اس کے اشارہ بھی اللہ کے رسول کے ارشادات میں موجود ہے اس کی شکل کیا ہوگی اذان تو یہ ہماری نہیں نا ابھی پندرہ منٹ ہیں ابور کی رشادات ہیں آپ نے رشاد فرمایا پرانی کریم کی بنایت سنائی تھی آپ کو پچھلے ہفتے یا البیسا کم شیام کا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آتش رقابت میں جلائے گا یہ تمہاری دشمن طاقتیں آپس میں خود لڑ جائیں گی اور یہ خود ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ آج تمام امریکہ کے معاشی مفادات یہود کے ہاتھ میں ہیں حدیث پاک میں خبر دی گئی ہے کہ یہود اور عیسائی آپس میں لڑ جائیں گے جب مسلمان مقابلے میں آئیں گے تو یہود عیسائی آپس میں لڑ جائیں گے حدیث پاک کا حضور نے شاد کمایا کیوں ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں یوں ہوگا یہ کہ آج امریکہ کے سارے مفادات یہود کے ہاتھ میں ہیں سارے معاشی مفادات اور ان معاشی مفادات کا ٹکراؤ ایک دن یقیناً انہیں سوچنے میں مجبور کرے گا یہ چند لاکھ لوگ کیسا بیوقو بنائے پوری دنیا کو یہ طاقتیں آپس میں خود لڑ جائیں گی یہ اسلحہ کے تاجر آپس میں خود سوچیں گے بیٹھ کر کہ سارا سارے اس دودھ کا ساری مکھن تو ہم لیے جا رہا ہے سب سبرٹا ہمارے حصے میں آ رہا ہے صرف یہ کب تک برداشت کریں گے یہ رال ٹپکانے والے دولت کے اوپر یہ برداشت نہیں کریں گے آپس میں خود لڑ پڑیں گے دنیا میں دو جنگ عظیم پہلی بھی انیس سو چودہ میں اور اس کے بعد یہ انیس سو پینتالیس تک یہ دو جنگ عظیم لوگ لڑ چکے ہیں پہلے بھی کروڑوں سالوں کا خون بہا چکے ہیں یہ پھر لڑیں گے اور لڑنے کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ اس صدی کے اندر بیسویں صدی میں دو واقع ہوئے صدی کے شروع میں 1924 میں اسلامی خلافت ختم ہوئی لیکن صدی کے آخر میں روس سپر وار کا خاتمہ ہو گیا دو ہم واقع ہوئے صدی کی شروعات میں اسلامی خلافت ختم ہوئی اور صدی کے آخر میں روس کا خاتمہ ہوا کیوں اکیسویں صدی میں امریکہ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کیوں وہ ساری لگتا ایسا ہی ہے روس کے خاتمے سے پانچ سال پہلے کوئی کہنے والا پاگل مانا جاتا کہ روس ختم ہو جائے گا یہ کہنے والا لیکن کیسا کولپس ہو گیا ایسا بیٹھ گیا بلڈنگ بیٹھ جاتی ہے زلزلے کے اندر تو اس طرح سے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بہت خان بہادر بنے ہوئے چودھری لیکن جب ان کا اکیلا ڈنڈا دنیا میں گھومے گا تو ساری دنیا بے گھر کی دنیا ہے کیا دنیا میں کوئی کوئی زمین نہیں جاگے گا کیا دنیا میں اس انٹرنیشنل گنڈاگردی کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنے گا ضرور بنے گا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 دیکھا کہ یہ واقعہ اسلامی خلافت کے ظہور کا اگر اٹھے گا تو اسی سرزمین سے اس میں آپ رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ قدرت نے پہلا چانس دیا تھا اربوں کو عربوں نے گوا دیا خلافت عباسیہ دوسرا چانس دیا ترکوں کو خلافت عثمانیہ وہ اب اس کے بعد تیسرا چانس اللہ تعالیٰ جو ہے کیا عجب ہے کہ پر سغیر کو دینا چاہتا ہے اتا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہنی ہندی نقر عرابی اقبال نے کہا شکوہ ترک اور پھر حضور کے حضور نے شاید فرمایا تھا ہندوستان کی طرف مکر کے آپ نے فرمایا تھا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی آپ نے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی آپ نے شاید فرمایا نے فرمایا. فرمایا تھا میں اس امت کے ان لوگوں کو بشارت دیتا ہوں جنت کی جو ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا سب بلند کریں گے باقی بخار شریف میں یہ باپ موجود ہے ہمارے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے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 تو دنیا میں کوئی نہیں رویا ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ سب زیادہ آنسو یہاں بہائے گئے سکوت خلافت کے اوپر اتنے آنسو انڈین نیشنل کانگریس نے بھی ان کو کیش کر لیا مہاتما گاندھی خلافت کا موومنٹ لے کے کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے سارے یہاں گئے ہمارے مولوی لگ لیے ان کے پیچھے اتنے آنسو بہائے اس قوم نے تو آخر اس قوم کے کوئی خواب کی تلاش کی تو ہے جو اتنا آنسو بہاتی ہے اتنا سبزیادہ اس نے بہائے یہ بدر صغیر کی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 جو صرف قربانی دے رہا ہے اور جو دشمنوں کی بھی نگاہیں برداشت کر رہا ہے اور جو ملت سے بھی کوئی حوصلہ افزائی پا نہیں رہا ہے سمجھے آپ کچھ مل نہیں رہا ان کو ان کے پاس سوائے دولت خلوص کا اور کیا؟, کیا دے رہے ہیں آپ ان کو ان لوگوں کو وحیدن خان کروڑوں میں کھیل رہے ہیں بےچارے رسرار صاحب جو ہیں سلیپیں پیرے پھرتے ہیں کون پوچھ رہا ان کو ایسے لوگ پوچھتا کون ہے ایک طرف سے تو وہ مطلب یہ کہ بادل کی مہربانیوں کا شکار رہتے ہیں دوسرا ملت کی مہربانیوں کا شکار رہتے ہیں ادھر فتوے جھیلتے ہیں گئی ہی نہیں اگر دنیا میں اللہ کے پاس بھی انہیں کچھ نہ ملے تو بے چارے بالکل گھاٹے میں ہی رہے دنیا اور آخر دو طرف سے گھاٹے میں رہے کیونکہ نقلی اور جعلی اسلام کے اندر تو یہاں بھی مزے تھے وہاں بھی مزے تھے وہاں بھی جنت فٹ تھی یہاں بھی کاریں فٹ تھیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور آپ جو ہے کے لیے اور پانی پڑوانے کے لیے اور لائن لگائے کھڑے تھے حضرتوں کے پاس لوٹے اٹھانے کے ایسے نقلی لوگوں کے پاس لیکن سچے اور مخلص لوگوں کے لیے تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تمام دنیا میں ملد. لیکن کبھی تو یہ فرق محسوس ہوگا کہ انہوں نے لڑانے کوشش نہیں کی کہ انہوں نے اسلام کے غلبے کی اور ملت کی بہبودی کی بات کی کہ انہوں نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا کہ انہوں نے ہمیشہ ملت کی سبندی کے دعائیں کی آخر کچھ تو فرق ہے کہ یہ کاروباری لوگ نہیں کبھی تو آپ کا, آپ, آپ کا نوجوان آپ کا زمین آپ کا دل محسوس کرے گا یہی احساس ایک طاقتور تحریک کو وجود میں لائے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 مقصود سمجھ میری نوائے سہاری کا کسی بھی کوئی تنظ نہیں ہے مقصود سمجھ میری نوائے سہاری کا اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا تو ان کو سکھا سنگ شکافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا دل توڑ گئی ان کا دو صدیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشان ہو گئی اللہ تعالیٰ نے Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbana